بے شک جو امان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی میں اپنی مالوں اور جانوہیں سے لڑے اور وہ جنہوں نی جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں اور وہ جو امان لائے اور ہجرت نہ کہ انہیں ان کا ترکہ کچھ ناؤ پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں اور اگر وہ دے میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دیا واجب ہے مگر عیسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے